کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا یہ ان کی نافرمانیوں اور ذاتیوں کا انجام ہے پھر اسلام کا آپ انصاف دیکھیے چارج شیٹ لگا دی لیکن پھر جو حقیقت ہے وہ بھی پیش کر رہا ہے ان کی تعریف بھی ہے لئی سو سارے اہل کتاب یکساں نہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور آج بھی ہم ایسی مثالیں دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایمان لائے آج کے دور میں بھی مریم جمیلہ ہیں محمد اسد ہیں یوسف اسلام ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی بہت خدمت کی محمد اسد کی تو بلکہ کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈز بہت مشہور کتاب ہے اور پڑھنے کے لائق ہے ان کا کام بتایا یو منون بلّہ و مرون بالمعوف و ینکری و یو سارون فل خیرات و الا من صحین اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں اور بلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں یہ صالح لوگ ہیں اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے جو کچھ یہ دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال ایک ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی جماعت کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ لا تت خدو من نہ تم بتن کہتے ہیں پیٹ کو یعنی کہ قریبی رازدار لا یا خبالا وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو تو یعنی احتیاط برتو گے ایک کرسچن مشنری سے جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کو کرسچن بنانا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو مسلمان بھی نہ چھوڑیں ابھی ہم پہ فیصلہ ہے کہ وہ کتنے کامیاب ہوئے اس کام کے اندر ہا ان تم تحبونہم ہاں تم تو وہ لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو ایک ایک رسم تمہیں کتنی پسند ہے ان کی ولا یو نہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے ان کو نہ تمہارا عقیقہ پسند ہے نہ تمہارا مہر دینا پسند ہے نہ تمہارا ولیمہ پسند ہے نہ تمہاری عید الاضحیٰ پسند ہے وہ نہیں سیلیبریٹ کرتے تمہاری کوئی چیز ولاوہبو نم وہ تم سے محبت نہیں کرتے تم کو یہ فکر گھلا رہی ہے کہ فلاں جو مر گیا مسلمان نہیں تھا لیکن بتائیے نا جنت میں جائے گا نا ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے ولا یوہبو نم وہ تم سے محبت نہیں کرتے حالانکہ تم کتب آسمانی کو مانتے ہو جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی مان لیا مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیر و غذب کا حال یہ ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں ان سے کہو اپنے غصے میں آپ جل مرو اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راست تک جانتا ہے کتنی بڑی حقیقت ہے جو بیان کر دی چھپی بات اللہ نے ہمیں بتا دی ہم بھولے بہت ہیں نا مسلمان ہم باتوں سے اور ظاہر سے دھوکہ کھا جاتے ہیں لیکن ذرا سا آپ اگر ان کی کتابوں کو کھول کے دیکھیں تو آپ کو اس آیت کے ثبوت میں بہت ساری باتیں مل جائیں گی جانٹے ایک ان کا شاعر تھا اس نے مراج کا واقعہ پڑھا اس کے بعد اس نے ایک نظم لکھی ڈیوائن کامیڈی اس میں اس نے کہا کہ میں جہانم کے سارے طبقوں میں پھرا اور جب میں جہانم کے آخری طبقے میں گیا تو وہاں میں نے محمد کو پایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم سے نہیں محبت کرتے انہوں نے پھر کیا کہا کہ مسلمانوں کی شریعت میں سور اس لیے حرام ہے کہ جب ان کے رسول کا انتقال ہو گیا تو ان کی لاش کو سور آ کر کھا گئے تو لانا تولّہ کافرین ان تم سس کم تمہارا بھلا ہوتا ہے ان کو برا معلوم ہوتا ہے اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہوگی کب وہ ان تصبرو اگر تم صبر کرو وہ تد اور تم تقوی اختیار کرو تم صبر کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے اب یہاں سے آگے کچھ غزوہ اوہد کے بارے میں بات کی جائے گی بدر میں شکست کھانے کے بعد کفار نے ایک اور جنگ کی تیاری کی اور تین ہجری میں ان کا لشکر آیا اور عہد پہاڑ کے پاس پڑاؤ ڈالا تین ہزار کفار تھے اور ان کا مقابلہ ایک ہزار مسلمانوں سے تھا عین وقت پر جب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے عبداللہ بن اوبئی منافق اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر لوٹ گیا اور مسلمان سات سو رہ گئے جنگ شروع ہوئی بہرحال شروع میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا وہ جنگ جیت رہے تھے لیکن چند تیر اندازوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا صحیح مطلب نہ سمجھا اس کے انٹرپٹیشن میں ان سے غلطی ہو گئی لہٰذا انہوں نے وقت سے پہلے اپنی جگہ چھوڑ دی جس کی وجہ سے جنگ کا نقشہ پلٹ گیا اور مسلمان فتح حاصل نہ کر سکے وہ اض غدا لکھا تو ببو المنینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو مورچوں میں بٹھا رہے تھے اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ کمزوری دکھانے پر آمادہ ہو گئے یہ بنو ہارسہ بنو سلمہ کا قبیلہ تھا انہوں نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن عبی بھی چلا گیا تو بربنائے طب بشری انسان ہونے کے ناطے ان کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا فرمایا والی یُما اللہ ان کی مدد پر موجود تھا یعنی اللہ نے یہاں کنڈیم نہیں کیا کہا کہ نہیں چونکہ اللہ ان کا ولی تھا یہ منافق نہیں تھے ایک انسان ہونے کے ناطے خوف محسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قدم دوبارہ سے جمع دیے وہ اللہ ہی فلیت وقل المومنون اور کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے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 اور رمضان کا مہینہ ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ دو صفات نہ صرف انڈیویجولی پوری امت میں اللہ یہ صفات پیدا کر دے ہر چیز ہر مدد کا عزت کا آنر کا دنیا کی عزت آخرت کی جنت ہر چیز کا وعدہ تصبرو و تتقو کے ساتھ مشروط ہے کنڈیشنل ہے ان تصبرو و تتقو اگر تم صبر کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے اسی آن تمہارا رب تین ہزار نہیں پانچ ہزار صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ وہ تین سو بزدل لوٹ گئے تو کیا ہوا اللہ تین ہزار فرشتے اتارے گا اور یہ بات بھی جو بتائی تو اس لیے نہیں کہ اللہ ناؤزب اللہ کوئی فرشتوں کا محتاج ہے وَمَا جَعْلَهُ اللَّهُ إِلَّا جہل بشرا قلوب قُلُوبُكُمْ بھی <بِه> یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں فتح اور نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے وہ بڑی قوت والا اور دانا اور بینا ہے اور وہ تمہاری مدد اس لیے کرے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے کیونکہ وہ ظالم ہیں زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے ہوا یہ کہ جب جنگ کا پانسا پلٹا اور کفار مسلمانوں پر حاوی ہونے لگے تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی کفار نے حملہ کیا اور آپ کے چہرے مبارک سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا اس موقع پر آپ کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا کہ جو اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دے فوراً یہ آیات نازل ہو گئیں کہ بخشش کا فیصلہ ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ اے نبی آپ کے اختیار میں نہیں ہے ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ٹھیک ہے بندہ کتنا بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو جائے لیکن کیا ہے بہرحال وہ بندہ ہی ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کے اختیارات میں شریک نہیں ہو سکتا چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو یا ایو الدین آ من اللہ تا کلربا اداف اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو امید ہے کہ فلاح پاؤ گے اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا وَسَارِعُوا إِلَى الا مغفرت رب کم و جنت اردو حس سماوات دوڑو سبقت کرو کمپیٹ کرو دوڑ کے چلو اس راستے پر تو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف لے جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے جو تقوا والوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں خواہ بدحال ہوں یا خوشحال و الکاظمین اور غصے کے پی جانے والے و عفینہ الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے واللہ اللہ المحسنین اللہ تو ایسے محسنوں سے محبت فرماتا ہے خرچ کا ذکر اس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ایک بات آ رہی ہے غصے پر قابو پانے والے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے بے پتے کے کہ کبھی غصہ کسی بات پر آتا ہی نہیں نہیں آتا ہے لیکن قابو پانے والے قابو پا لیتے ہیں مزاج کے تیز نہیں ہوتے غصے کا تیز ہونا کوئی فخر کی بات نہیں بعض لوگ اس کو بہت اپنے خاندانی ہونے کی علامت سمجھتے ہیں کہ ہم تو افغانی بادشاہوں کے اولاد ہیں ہمیں غصہ بہت جلدی آتا ہے کوئی فخر کی بات نہیں اس کے اندر غصے کا تیز ہونا تو شخصیت کا ایب ہے انسان لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے اپنے اوپر کنٹرول کھو کر مزے کا خیز روڈیکلس لگنے لگتا ہے جیسے ہی غصہ آتا ہے عقل سے ناتا کٹ جاتا ہے انسان کا اس کے علاوہ اور کتنے ہی جسمانی امراض ہیں جو غصے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ہارٹ پرابلمس ہوتے ہیں ڈپریشن ہوتا ہے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اور کیا کچھ اور مسائل نفسیاتی بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں مسکراتے ہوئے کبھی آپ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیے اور کبھی غصے کی حالت میں دیکھیے خود ڈر لگنے لگے گا تو سوچیں کہ جو اس غصے کی شکل کو دیکھتے ہیں ان پہ کیا بیتتی ہوگی حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموشی اختیار کرے کیوں کہا اس لیے کہ غصہ اور بدکلامی ساتھی ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے غصہ شیطان کے اثر سے آتا ہے اور شیطان آگ سے بنایا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے جب کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے ایک اور حدیث میں آتا ہے کسی بندے نے کوئی گھونٹ ایسا نہیں پیا جو اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے افضل ہو جسے کوئی اللہ کی رضا کی خاطر پی لے ایک اور حدیث کا حصہ ہے جو کوئی اپنے غصے کو روکے گا اللہ قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روکے گا و لذین ادا فعل فائشن اور جن کا حال یہ ہے اگر کبھی کوئی فہش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے یعنی جانتے بوجھتے نہیں کرتے ہاں انسان ہونے کے ناطے جذبات میں بہ کر کبھی گناہ ہو گیا جیسے ہی گناہ ہوتا ہے اب انتظار نہیں کرتے بلکہ فورن کے فورن معافی مانگ لیتے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ انسان یہ سوچے کہ نہیں اتنا بڑا مجھ سے قصور ہو گیا اب اللہ تو مجھ کو معاف کرے گا نہیں یہ شیطان کا ڈالاوا شر ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تک انسان کی سانس میں سانس ہے میں اس کو معاف کرتا رہوں گا اسی کے شیطان نے کہا تھا کہ جب تک میرا قابو چلے گا اس کے اوپر میں اس کو گناہ پر اکساتا رہوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی اس کو معاف کرتا رہوں گا وَلَمْ یسر علاما فعل وحم یا علم اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہے اور وہ ان کو معاف کر دے گا توبہ دراصل دل کی ندامت کا نام ہے کہ انسان کے دل کے اندر شرمندگی ہو پچھتاوا افسوس کہ اگر دوبارہ موقع ملا تو میں کبھی اب یہ کام نہیں کروں گی تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا الاائے کا جزا اوہ مغفرت رب و جناتون تجری من تحتها الانہار خالدین افیہ و نعمہ اجر العاملین اور اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا یعنی گناہوں پر پشتا کر رو دھو کر بیٹھے نہیں رہتے کہ پھر موقع آیا تو پھر اسی میں لگ گئے بلکہ پھر عمل کرتے ہیں عمل میں تبدیلی لاتے ہیں قد قطخلت من قبل سنن تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے زمین میں چل پھر کر دیکھ لو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایات کو جھٹلایا یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور سریح تمبی ہے اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے ولا تہن ولا تَحْزَنُوا اے مسلمانوں تم دل شکستہ نہ ہو غم نہ کرو و ان تم تم ہی غالب رہو گے ہر حال میں انکنڈیشنل وعدہ ہے نہیں ان کن تم مؤمنین شرط کیا ہے اگر تم مومن ہو تو تم ہی اعلیٰ رہو گے اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے یہ تو زمانے کے نشے و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا تم میں سے سچے مومن کون ہیں اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستہ کے گواہ ہوں کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کرنا چاہتا تھا ام ہسب تم انتد خل الجن و لما یادین جاہدومن کم و یالم کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں اب یہاں صبر کا محل اور مقام دیکھیے غزوہ عہد کے ہارنے پر یہ سارا تبصرہ چل رہا ہے تو صبر کیا ہے کہ جب حق مغلوب ہو شکست خوردہ ہو ایسے وقت میں حق کا ساتھ دینا یہ ہے جنت کی قیمت جیسے کہ آج اسلام مغلوب ہے ڈاؤن ٹراڈن ہے بے عزتی کا سمجھی ایک سمبل بن کے رہ گیا ہے ناوز و لیکن ہے حقیقت ہے ایسے وقت میں جو ساتھ دے گا اسلام کا واقعی اس سمجھیے کہ اس نے اپنے لیے جنت خرید لی اس لیے کہ وہ کامیابی کے لیے نہیں آئے جب حق کے ساتھ کامیابی مل جاتی ہے تو کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ کامیابی کے لیے آئے ہیں یا واقعی حق کے لیے آئے ہیں اور جب حق ناکام نظر آ رہا ہوتا ہے مغلوب نظر آ رہا ہوتا ہے تو پھر جو آتا ہے وہ تو یقیناً صرف اور صرف حق کی خاطر آتا ہے سچائی کی خاطر آتا ہے ولقت كُنْتُمْ تم الْمَوْتَ من قَبْلِ ان تَلْقَوْهُ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا وَمَا محمد إِلَّا اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں قطخلط من قبل رسول ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے افا ام پھر کیا اگر وہ مر جائیں او قطلاََََََََََََ قلب تم اللہ یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ کیا الٹے پاؤں پھر جاؤ گے یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ جزا دے گا بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں باقی رسولوں کو بھی موت آئی اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آنی ہے تم ضرور اپنے رسول سے محبت کرو ان کی تعظیم کرو تعریف کرو لیکن ان کو یہ مت سمجھنا کہ وہ الحائی ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں الحائی تو دراصل اللہ کی صفت ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی زندہ ہیں جیسے اللہ زندہ ہے تو, تو شرک فی صفات ہو گیا تو رسول کی بھی شخصیت پرستی کی اجازت اسلام نہیں دیتا تب اس طرح کی آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی ہیں نیکیاں کرو کسی شخص کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی خاطر اور کوئی یہ نہ سوچے ہم انسان ہیں نا ہماری کمزوری کیا ہے کہ ہم جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان سے اتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ اپنے نیک اعمال کا دار و مدار ان کی موجودگی پہ رکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ ہوں گے ہمارے سامنے ہوں گے ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم نیکیاں کریں گے اور اگر یہ کہیں چلے گے تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا ہم تو پھر کچھ کر نہیں سکیں گے ہم سے کچھ بھی نہ ہو سکے گا نہیں نیکیاں اس شخص کے لیے نہیں کرنی کرنی ہے اللہ کی خاطر اور فرمایا و سز اللہ اللہ تو ایسے شکر گزار بندوں کو جزا دے گا کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دے دیں گے اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی وہ باطل کے آگے سر نگوں نہیں ہوئے ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے ان کی دعا تو بس یہی تھی رب اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا بنا و فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا ون سر کافرین اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا بھی ثواب دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے الٹا پھیر لے جانے کی بات کی جا رہی ہے بار بار آپ دیکھیے یہ موضوع آپ کو ملے گا سورِ عالمران میں اور سورہ نسا میں بھی آگے ملے گا ایک طرف رسول کی اطاعت کی پرزور ترغیب اور رسول کی اطاعت میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے اس سے شد و مت کے ساتھ روکا گیا ہے عہد کے بعد یہ ہوا کہ یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہوتے تو شکست نہ ہوتی شکست ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ کی مدد حاصل نہیں ہے ایسی باتوں سے کمزور ایمان والے مسلمان دگمگا جایا کرتے تھے یہ کفار کا طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کبھی وہ فرنٹل اٹیک کرتے ہیں سامنے سے آ کر وار کرتے ہیں اور کبھی وہ اسلام میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں انسینویشنز ایسے معصوم قسم کے سوالات پوچھتے ہیں کہ جن کے اندر زہر بھرا ہوا ہوتا ہے وسوسہ اندازی کرتے ہیں اسلام میں عیب نکالتے ہیں اور اس میں ہوتا پھر یہ ہے کہ جب مسلمان ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو پھر اسلام کی عظمت اسلام کی محبت ان کے دلوں میں سے کم ہونے لگتی ہے اپنے آپ پر فخر کرنے کے بجائے کہ ہم مسلمان ہیں اپنے دین پر شرمندہ ہونے ہی لگتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ آئی ایم اے مسلم بلکہ ان کا رویہ ان کی باڈی لینگویج ان کا حال حولیا بتا رہا ہوتا ہے کہ آئی ایم سوری آئی ایم اے مسلم جب انسان کو اپنی آئیڈینٹٹی پر فخر ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ جو اچھے اسکول کالجز کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کتنے بڑے بڑے اسٹکرز لگاتے ہیں اپنی گاڑیوں پر لگاتے ہیں نا ڈسپلے کرتے ہیں تو جس کو اپنے دین پر فخر ہے وہ تو فخر سے کہتا ہے یس آئی ایم مسلم اس کا حال حلیہ بات کرنے کا انداز موضوعات ہر چیز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اپنے مسلمان ہونے پر شرمندہ نہیں لیکن جس کے دل کے اندر اس کفار کے پراپیگنڈے نے گھر بنا لیا ہوتا ہے اس کے دماغ میں اپنے دین کی طرف سے شکوک اور شبہات آنے لگتے ہیں فرمائے بل اللہ مولاکم دیکھو اللہ تمہارا حامی اور مددگار ہے ہوا خیر ان ناصرین اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سنت نازل نہیں کی ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی اللہ نے تو تائید النصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دکھایا ابتداء میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے لیکن حتیٰ اذا فشلتم تم جب تم نے کمزوری دکھائی یعنی ان ڈسپلن کا مظاہرہ کیا و تنازع تم فل امر آپس میں جھگڑنے لگے و عرصے تم اور نا فرمانی کی ممبادی ماں ارا کو ماں تو اس کے بعد کہ اللہ نے تم کو وہ چیز دکھا دی جس کی کہ تم محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہو اس سے دو چیزیں مراد لی گئی ہیں یا تو مالی غنیمت یا فتح مسلمان سمجھے کہ فتح ہو گئی ہے تو فرمایا من کو میوری دنیا و من يريد کو میوری اس لیے کہ تم میں سے کوئی لوگ دنیا کے طالب تھے کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تم کو یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر رنجیدہ نہ ہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اب یہ آپ دیکھیے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ تم کو شکست اس لیے دی تاکہ تم رنجیدہ نہ ہو اب یہ جواب ہے اس پروپیگنڈے کا کہ جو کفار کی طرف سے ہونا شروع ہوا تھا کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد نہیں کی اللہ نے مدد کی لیکن مسلمان اپنی غلطی سے جیتی ہوئی بازی ہار گئے چند مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی اور رسول کی اطاعت میں ریلیکسڈ ایٹیٹیوڈ دکھایا تو لہٰذا سزا سب کو بھگتنی پڑی جو جنگ ہاری اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی مسلمانوں کو مزید تربیت کی ضرورت ہے ابھی اور ان کو پختہ ہونے کی ضرورت ہے تو اللہ نے فتح شکست میں بدل دی تاکہ مسلمان رسول کی نافرمانی کا اثر محسوس کریں تو یہ جو شکست ہوئی یہ تہذیب کے طور پہ نہیں تھی سزا کے طور پہ نہیں تھی بلکہ تدیب کے طور پر تھی ادب سکھانا مقصد تھا اور دوسرے اسلام ظاہر ہے کہ مکمل دین ہے جہاں وہ خوشی کے آداب سکھاتا ہے کامیابی اور فتح کے آداب سکھاتا ہے وہاں شکست کو ہینڈل کرنا بھی سکھاتا ہے اس لیے کہ ناکامی زندگی کا حصہ ہے اٹس آف لائف اگنور نہیں کیا جا سکتا تو یہاں پر شکست اور ناکامی کے بھی آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں کبھی ناکامی ملے اور ہوگا ضرور ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری نروس شیٹر ہو کے رہ جائیں تم ڈپریشن میں چلے جاؤ بلکہ اس کو بھی تم صحیح طرح سے ہینڈل کرو تو یہ مسلمانوں کی دراصل ٹریننگ ہی تھی اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی کیفیت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے مگر ایک گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے یہ لوگ اب کہتے ہیں اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے اب ذرا یہ غور سے آپ سنیے گا تبصرہ یہ منافقوں کا تبصرہ ہے کیا یقلہ حل من العمری من شعیع کیا اس کام کو چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپاتے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم مارے نہ جاتے ان سے کہو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتلگاہوں کی طرف آتے اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اس کو اللہ چھانٹ دے تو آپ یہ دیکھیے تبصرہ ان کا ٹپیکل شکست خوردہ ذہنیت ہے یہ ٹپیکل لوزر ایٹیٹیوڈ ہے کہ مستقبل کے لیے کسی ناگوار واقعے سے سبق سیکھنے کے بجائے مستقبل کو مستقبل کو اگنور کر دینا اور ماضی کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کرنا ری رائٹنگ دا پاسٹ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا اگر یہ ہوتا تو یوں کر لیتے تو اس طرح کے تبصرے ان کے مزید انسانوں کے اندر ایک جھنجھلاہٹ اور بیزاری کی کیفیت کی پیدا کرتے ہیں فرمایا والی ممبزات صدور اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے تو میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے ان کے اس لفجس کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے اب کیا ہوا کہ دیکھیں ایک تو منافق تھے جو کہ شروع ہی میں چلے گئے تھے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی پھر جب کافروں کا حل ہوا مسلمانوں کے اوپر تو ایسے وقت میں بھی بعض مخلص مومن مسلمان گھبراہٹ میں کنفیوژن میں واپس مدینے کی طرف چلے گئے تو یہاں ان کو منافقوں سے الگ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بدنیتی کی وجہ سے ایسا نہیں کیا صرف کنفیوژن کی وجہ سے ایسا کیا ولقت اف اللہ غفور اللہ نے انہیں معاف کر دیا اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کافروں کی باتیں نہ کرو جن کے عزیز اور اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور یعنی وہاں حادثے سے دو چار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے حدیث میں آتا ہے ان نقل مطلع شیطان جب کوئی کہتا ہے کاش اگر اف اونلی افس اینڈ بٹس جس کو ہم کہیں